ع فلام تلک تلک حکیم یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں ادع رحمت محسن جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدًا مِّن رَبِّهِمْ وہی <الْمُفْلِحُون> ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں مینن ن سمیری لہ الحدی سی سب لہ د اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو زلیل کر کے رکھ دے گا مستقبر بعذاب اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں سنا ہی نہیں گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے لہذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں خالدین فیہا وعد اللہ حق وہو العزیز الحکیم جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک قلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکیں اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ شْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور اگر کوئی نہ شکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے بذات خود قابل تعریف کو ان عظیم اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے وَوصَّيْنَ الْإنسانَ بِوالدَيهِ حَمَلَتْهُ أُمَّ نال وحسالو ہوں فیا میں لہ نیوں فیسالو ہوں فیا میں لس اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور دو سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے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 <تصفيق> اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو یا من یقین خبی لقمان نے یہ بھی کہا بیٹا اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا یقین جانو اللہ بڑا باریک بی بہت باخبر ہے یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انہا عن المنکر و اصبر على ما اصابك ان ذالک من عزم الامور بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کے تلقین کرو اور برائی سے روکو اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے وَلَا تصعر خدك مختلی اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھولاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا ان صوت الحم اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے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 کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کی ہیں پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثے کرتے ہیں جب کہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے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 جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو کیا تب بھی وہ انہیں کے پیچھے چلیں گے ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقا والى الله عاقبه الامور اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے اور اے پیغمبر جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا, کیا, کیا ہے یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں پھر ہم انہیں ایک سخت آزاد کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے لَا يَعْلَمُونَ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ کہو الحمدللہ اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے بذات خود قابل تعریف ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبع ابحر ما نفدت كلمات الله اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ ساز سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ان الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے الم تر انفری ویولی شم سول قم و, و سخ شم كُلٌّ يَجْرِي کل اجریل اجلیم وَأَنَّ اللہ بما تعملون خبیر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کامے لگا رکھا ہے کہ ہر ایک کسی متعین میات تک رواں دواں ہے اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو ذلک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے جس کی ذات بہت بڑی ہے لِكُلِّ صَبَّارٍ شکو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلی درجے کا شکر گزار ہو وَإذا غشيهم موجٌ خلین فلم کفو اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھاتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بدہت پرلے درجے کا ناشک ہو۔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 اے لوگو اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے تَكْسِبُ أَرْضٍ نفسوم تدری اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اور کسی متنفس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے